وہی ہے جس نے تمہیں ازمیں میں اگلوں کا جانشیں کیا تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کی یہاں ناؤ بڑھائے گا مگر بیزاری اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان